ان کی تمام صفات متناہی ہیں محدود ہیں اب اس کے حوالے سے ذرا میں چاہتا ہوں کہ چند مسائل حل کر لیجیے پہلا مسئلہ ہے ہمارے ہاں بڑا اختلافی مسئلہ علم غیب کا مسئلہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا یا نہیں میں نے جب اپنی نوجوانی کے زمانے میں اس مسئلے پر کچھ تحقیق کرنے کی کوشش کی تو یہ حقیقت واضح ہوئی کہ یہ صرف ایک لفظی نزا ہے جس پر کہ نہ معلوم کتنی بحث اور مباحثے کی گرمی رہی ہے ہمارے اور ابھی تک ہے جاری ہے اور اسی کی بنا پر کفر کے فتنے بھی غیب کے لفظ کی ڈیفینیشن مختلف کی گئی کچھ لوگوں نے غیب کی ڈیفینیشن یہ کی ہے کہ وہ علم جو خود حاصل ہو جائے بغیر کسی کے بتائے اس ڈیفینیشن کے اعتبار سے تو کسی مخلوب کے لیے کوئی علم غیب ہے ہی نہیں سرے سے نہیں بلکہ کوئی اور علم بھی نہیں یہ علم غیب کیا علم شہادہ بھی اللہ کے دیے بغیر کسی کو حاصل نہیں ہے غیب تو بہت دور کی بات ہے جبکہ دوسری جگہ غیب کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے در حقیقت ان چیزوں پر کہ جو عادت اللہ تعالیٰ نے انسان سے مخفی رکھی ہیں وہ امور غیبی ہیں فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے ان کا وجود تو ہے نظر نہیں آتا اسی طریقے جنت اور دوزخ اب بھی موجود ہے حضور کو اللہ تعالیٰ نے ان کا مشاہدہ کرایا ہے لیکن ہمارے لیے وہ امور غیبیاں ہیں اس اعتبار سے اللہ تعالی اپنے رسولوں میں سے ان امور غیبی میں سے جتنوں کی اطلاع دینا چاہے اس کا اختیار ہے اور وہ دیتا ہے تبھی تو نبی نبی بنتا ہے لا یوزر والا غیبه الا اللہ منر من, من رسول وہ اپنے غیب پر مطلے نہیں کرتا مگر جس کو بھی چاہے اپنے رسولوں میں سے اس لیے کہ بنیادی فرق ہمارے علم میں اور انبیاء کے علم میں یہی تو ہے ورنہ ہمارے اور ان کے علم کے درمیان فرق کیا ہوگا انہیں ان امور غیبیہ کا علم دیا گیا البتہ وہ محدود ہے محدود نہیں ہے کل نہیں ہے جہاں لفظ کل آ جائے گا وہاں شرکا جائے گا جہاں ذاتی آ جائے گا وہاں شرکا جائے گا جہاں قدامت کا تصور آ جائے گا شرکا جائے گا لیکن اگر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں جتنا علم ہے اللہ کا عطا کردہ ہے باقی یہ کہ اب ہم نہ اپنے بیٹھے کہ کتنا ہے تو یہ در حقیقت ہم اپنے حدود سے تجاوز کرتے ہیں کیونکہ ہمارے علم سے اس علم کی نوعیت جدا ہے تو اس کو ناپنے کا کیا سوال ہے اس کے بارے میں کسی شے کا تعین جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں البتہ اس اصول کو مانیے کہ جو بھی علم ہے حضور کو اللہ نے دیا ہے وہ کتنا بھی ہو بہرحال محدود ہے جتنا بھی ہے اللہ کا عطا کردہ ہے ذاتی نہیں اور حادث ہے جیسے کہ حضور کا وجود حادث ایسے ہی آپ کا کسی فتح بھی حادث اب اس چیز کو سامنے رکھے تو کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں دوسرا مسئلہ جو ذرا ٹیڑھا ہے وہ وحدت الوجود کا ہے لیکن میں نے ذرا سا اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے اپنی گفتگو میں کہ وحدت الوجود ہمارے صوفیہ ویسے جنہوں نے بھی اس کو مانا ہے در حقیقت وہ اللہ کے وجود کے مقابلے میں کل مخلوقات کے وجود کی نفی کرتے ہیں یہ جو موجودات ہیں یہ نظر آ رہی ہے حقیقت میں نہیں ہے ان کا کوئی وجود نہیں یہ اعتباری وجود ہے ریلیٹو ہے ایگزسٹینس یہ ایپسوٹ ایگزسٹنس نہیں ہے یہ کانٹینجنٹ بینگ ہے ایبسولوٹ بینگ نہیں ہے اور نہ ہونے کے درجے میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں مخلوقات کا علم معدوم کے درجے میں اللہ کی قدرت کے مقابلے میں مخلوقات کی قدرت نہ ہونے کے درجے میں تو اللہ کے وجود کے مقابلے میں یہ کل وجود یہ نہ ہونے کے درجے میں اس سے فرق جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو پینتزم تھا وہ مخلوقات کے وجود کو حقیقی تسلیم کرتا ہے وہ نظریہ اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس شکل میں ظہور کیا ہے جبکہ وادت الوجود یہ ہے کہ کسی شے کا کوئی وجود نہیں ہستی کے مت فریب میں آ اسد عالم تمام حلق دام خیال ہے کل محفل کون ہے خیال اور کوسن فل مرایا او زلال جیسے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ادھر آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہیں جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نہیں ہیں ادھر آپ تو بس یہی ہیں جو ادھر کھڑے ہیں آئینے میں ایک عکس ہے تو عکوس ہے زلال ہے سایہ ہے درخت کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے جبکہ وہاں زمین کے اوپر تو کوئی درخت نہیں ہے وہ تو درخت تو وہی ہے جو اوپر کھڑا ہے لیکن سایہ ہے پلو معافی کون ہے بحمل او خیال او ان پھر مرایا او جلال یہ مسئلہ ویسے خاصا مشکل مسائل میں سے ہے لیکن یہ کہ میں اس دمن میں کسی تفصیل میں جانے کی اس لیے ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ میں نے اس پر بڑی مفصل گفتگو کی تھی جب ہمارا سلسلے وار درس قرآن سورہ حدید پر تھا تو آئے مبارکہ اوول الاول اوول والظاہر والباطن اس پر مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً ان چار الفاظ پر چھ گھنٹے کی میری گفتگو ہے کئی نشستوں میں اور یہ وہ موضوع ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر جو میں جتنا بھی اس پر میں بیان کر سکتا تھا کر چکا اب اس میں کسی کسی حرف کا میں اضافہ نہیں کر سکتا ہے بہت باریک مسئلہ بہت مشکل مسئلہ یہ کوئی دین اور ایمان کا مسئلہ نہیں ہے اصل میں سارا مسئلہ وہاں آ جاتا ہے دقت وہاں پیدا ہوتی ہے کہ جہاں اس کی بنیاد پر دین اور ایمان کے فیصلے ہونے لگے اب کوئی سائنس کا مسئلہ ہے وہ سائنس کا مسئلہ ہے یہ فلسفے کا مسئلہ ہے اس کو فلسفے کے مسئلے کی ایسے سے رکھیے یہ کوئی دین اور ایمان کا مسئلہ نہیں کسی کو فلسفے دلچسپی نہیں ہے وہ اس سے دلچسپی نہ لے لیکن یہ کہ میں صرف اس لیے اس کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوفیاء کی عظیم اکثریت ہے جو وحدت الوجود کی قائل ہیں شیخ احمد سرحنی رحمت اللہ علیہ آئے ہیں جنہوں نے وحدت الوجود کی نفی کرتے ہوئے وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا لیکن شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوب مدنی میں بالکل واضح فیصلہ دیا ہے کہ تعبیر کا باریک سفر ہے ورنہ بات ایک ہی ہے وہ بات ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے لا موجود یہ سو کچھ نظر آ رہا ہے اپیرنس ہے یہ ریئلٹی نہیں ہے یہ بریڈلے کی کتاب جو ہے فلسفے میں بڑی مشکل اور دقیق کتاب ہے اپیرنس اینڈ ریالٹی اس کے الفاظ میرے زبان پر آ گئے ظاہر ہے نظر آ رہا ہے شیخ احمد دی نے مثال دی بڑی پیاری کہ جیسے اگر آپ ایک لکڑی لے کر اور اس کے ایک سرے پر کپڑا باندھ دیجیے اور اس میں مٹی کا تیل ڈالیے اور پھر اس کو آگ دکھائیے ایک شولہ جو شولہ جموالا وجود میں آ گیا ہے اس لکڑی کو تیزی سے دائرے میں حرکت دیجئے دائرہ نظر آئے گا دیکھنے والوں آپسی دائرہ نظر آئے گا جبکہ آپ کو معلوم ہے دائرے کا کوئی وجود نہیں ہے نظر آ رہا ہے ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہے صرف ایک شعلہ ہے وہ ایک ہی شولہ ہے نظر آ رہا ہے آپسی دائرہ تو مختلف طریقے پر اس کی جو ہے لوگوں نے تعبیر کی ہے جس میں سے بہترین تعبیر میرے نزدیک وہ مولانا منادی رسم گیلانی رحمت اللہ علیہ کی ہے انہوں نے اپنی کتاب عدین القیم میں اس کی تعبیر کی ہے جو میں نے عرض کیا تھا شرک فزاد کے ذمن میں کہ اصل مسئلہ جو فلسفیانہ مذاہب میں جو سب سے بڑی دقت پیش آئی ہے وہ سنمیت والوں کو کوئی دقت نہیں مادہ بھی قدیم اللہ بھی قدیم خدا بھی قدیم قدیم نے قدیم سے چیزیں بنا دی لیکن یہ کہ جو توحید کے قائلوں کو کیا کریں وہ کیا نسبت قائم کرے خالق اور مخلوق میں اگر دو چیزوں کو مانیں گے سنویت ہو جائے گی توحید ختم ہو جائے گی اس اعتبار سے بہت پیاری مثال ہے جو مناظر حسن گیلانی نے دی ہے کہ آپ ذرا تصور کیجئے اپنے ذہن میں مثلا مینار پاکستان کا تصور لے آئیے یہ آپ کے ذہن میں تخلیق ہو گئی مینار پاکستان کی اب یہ برقرار رہے گا جب تک آپ کی توجہ اس پر مرکوز رہے گی جیسے توجہ ہٹی اس کا وجود ختم ہو گیا اس لیے وجود تو ہے ہی نہیں وہ تو آپ کی توجہ ہے اس توجہ کی وجہ سے وہ خیالی وجود جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے توجہ ہٹی اور وجود ختم اور آپ بھی اس کے اوپر بھی ہیں نیچے بھی ہیں اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں دائیں بھی ہے بائیں بھی ہیں اس کا تو وہ وجود ہے ہی نہیں لیکن ہے ذہن کے اندر ہے اسی طرح یہ کائنات ہے اللہ ہی اس کا اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے ہو و ظاہر واطل اوپر بھی اللہ ہے نیچے بھی اللہ ہے دائیں بھی اللہ ہے بائیں بھی اللہ ہے اللہ ہی اللہ ہے اندر بھی اللہ ہے باہر بھی اللہ ہے ظاہر بھی اللہ ہے باطن بھی اللہ ہے هو الاول و ظاہر ول باطر اور دیکھیے بڑی خوبصورت بات ہے جیسے آپ کی یہ ذہنی تخلیق صرف آپ کے توجہ کے احتکاس کے بل پر قائم رہتی ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی ہی تھامے ہوئے ہے جب تک اس کائنات کو تو اس کا وجود ہے بولنا اس کا وجود کچھ نہیں الحی قیوم اللہ اپنی جگہ خود بخود قائم ہے اس کی حیات ذاتی ہے اس کا وجود ذاتی ہے ماں سوا کا جسے تم مخلوب کہتے ہو یہ پورا سلسلہ ہے کون و مکان اس کے لیے اللہ قیوم ہے اسے قائم رکھے ہوئے اس کی توجہ ہے جس سے کہ یہ قائم ہے ذرا ہٹائے توجہ یہ دسیم منسیا ہو جائے اس اعتبار سے یہ وادت الوجود کا مسئلہ جیسا کہ میں نے ارض کیا اس کو صرف اس پہلو سے میں بیان کیا کرتا ہوں کہ ہمارے جو صوفیا اس کے قائل ہیں اور اکثر و بیشتر ان سے یہ سوئزم نہیں کرنا چاہیے کہ وہ شرک کے اندر مبتلا ہے یہ ہمارے لیے بہت نقصان کی بات ہے اصل میں فرق یہی ہے کہ عام لوگ پینتھیزم اور وحدت الوجود یونٹی آف بینگ اور پینتھیزم وحدت الوجود اور ہم اس میں فرق نہیں کر پاتے اور ویسے یہ کہ ہمارے شعراء نے جو تعبیر کی ہے اس میں واقع ال پینتھیزم ہی کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا جیسے جوہلہ شعرا خطبہ واعظین وہ تو شرک فز فزات کا بھی انتخاب کر بیٹھتے ہیں مبالغہ آرائی کے اندر اسی طرح شاعری میں تو ہے وحدت الوجود کی تعبیر جس انداز میں کی گئی ہے وہ پینتیس ہوئے خود کوزا ہو خود کوزا کرو خود گلے کوزا خود رندے صبح کش خود مرسرے آن کوزا خریدار بیامت بشکش تو روان شد وہ خود ہی کوزا ہے خود ہی وہ مٹی ہے جس سے کوزا بنا ہے خود ہی کوزا گر ہے کوزے کا بنانے والا ہے پھر اس کے اندر وہ شراب ڈال کر خود ہی پینے والا بھی ہے اس کو خود, خود, خود ہی خریدتا بھی ہے خود ہی پھر توڑتا بھی ہے اور پھر آگے روان شد پھر کوئی اور بھی ساتھ بچھاتا ہے اب یہ شاعری بڑی عمدہ ہے بڑے پیارے الفاظ ہیں بندشیں بڑی چست ہیں سوتی آہنگ بہت ہی یعنی پسند آنے والا ہے بہت طبیعت کے لیے لیکن یہ کہ اس کے اندر وہی سارا پینتھیزم کا تصور موجود ہے اس اعتبار سے واقعات مسئلے کو الجھا بھی دیا گیا ہے ورنہ وحدت الوجود وحدت الشہود یہ دونوں ایک چیز ہے اور ان دونوں کا فرق اور امتیاز قائم رکھنا چاہیے پینتھیزم سے وہ بدترین شرک ہے شرک فضاد اور یہ در حقیقت توحید کی بلند ترین منزل ہے اسی لیے ہمارے صوفیہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی پہلی منزل تو یہ ہے کہ لا معبودہ الا اللہ ہے اس کی حقیقت تو اگلی نشست میں واضح ہوگی اس سے ذرا اونچا انسان اٹھے گا تو تین الفاظ ان میں لے آئیے لا محبوب اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ اس سے بھی جب اونچا اٹھے گا انسان اگر وہ لیول آف کانشسنس کے اعتبار سے اس لیول کو اٹین کر سکے تو لا موجود الا اللہ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جو کچھ موجود ہے وہ اللہ ہے نہیں یہ ہے ہی نہیں بس یہ فرق ہے در حقیقت بہادر کے وجود میں اور پین میں تیسری بات جو ہے کہ جو میرے نزدیک اہم ترین ہے اس توحید الصفات اور شرف صفات کے زمین میں وہ یہ ہے کہ اس دور کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ عام شرک جو ہے وہ در حقیقت ایک فرا ہے ایک برانچ ہے ایک شاخ ہے شرف صفات کی اور وہ ہے میٹیریلزم جو آج کے دور کا اصل فلسفہ ہے لوگوں کے نگاہوں میں ان کے فکر میں ان کی سوچ میں ان کے تصورات میں ان کے تخیلات میں ان کی اقدار میں ان کی ویلیوز میں پیوست ہے وہ میٹیریلزم اس کی بنیاد کیا ہے کہ مادہ حقیقی ہے اور مادے کی صفات بھی حقیقی ہے اور مستقل اور دائن ہے یہ جو ایک سائنٹیفک جو انداز فکر پیدا ہوا خاص طور پر جس کو کہا جاتا ہے فزکس میں نیوٹونین ایرا جو ختم ہو چکا ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں یہ آئنسٹائن ایرا ہے لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک بڑی حقیقت میرے علم میں نہیں تھی میرا تاثر کچھ زیادہ تھا اسی جگہ پر جو اس سال چارلس گائے ایٹن صاحب کے جو لیکچرز ہوئے ہیں انہیں بڑی پیاری بات کہی میں یہ سمجھتا تھا کہ یورپ میں مغرب میں تو لوگ تعلیم یافتہ ہیں ان کے لیول آف کانشیسنیس بھی اوسط جو معیار ہے وہ اونچا ہے انہوں نے مجھے کہہ کر حیران کر دیا کہ یورپ کے لوگ بھی اکثر و بیشتر جو ہیں عظیم اکثریت ان کی اب بھی نیوٹونین ایرا ہی میں جی رہی ہے آئنسٹائن کے فکر کا لوگ کو علم نہیں ہے وہ تو چند لوگ ہیں کہ جو سائنسدان ہیں اور جو فزسٹ ہیں ان کو معلوم ہے کہ آئنسٹائن کا نظریہ کیا ہے کس طریقے سے مادہ تحلیل ہو چکا اس کا تو وجود ہی ختم ہو چکا اب انرجی ہی انرجی ہے الیکٹرک چارجز کے سوا کچھ ہے ہی نہیں کسی شے کا وجود ہی نہیں تو مادیت حقیقت میں تو ختم ہو چکی ہے لیکن یہ ازہان میں پیوسٹ ہے پوری تہذیب جو ہے اس وقت کی جو گلوبل سولازیشن ہے یونیورسل سولازیشن ہے اس کائنات پر اس زمین پر اس گلوب پر جس طریقے سے مستولی ہے وہ اس کے اندر یہ میٹیرزم جو پیوسٹ ہے اس کی بنیاد کیا ہے کہ مادہ حقیقی ہے اور مادے کی صفات پراپرٹیز آف میٹر مستقل ہے دائم و قائم ہے وہ کبھی بدلنے والی نہیں ہے وہ غیر منفق ہے مادے سے ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا اس سے جو نتائج نکلتے ہیں اب میں ذرا اختصار کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کروں گا ہمارے ہاں عقائد کی دنیا میں اس سے جو ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا جس فتنے کے بانی کے سرزمین پاک و ہند میں تو سر سید احمد خان تھے مرحوم ان کا خلوص اپنی جگہ پر لیکن یہ کہ ان کا جو علم کلام تھا اس نے یہ بہت بڑا فتنہ پیدا کیا اور وہ فتنہ اسی بنیاد پر سائنس کا کی نئی نئی آمد ہوئی تھی انگریز حکمران کی حیثیت سے آیا تھا ہم محکوم تھے مرعوب تھے ان کی تہذیب سے بھی ان کے علم سے بھی سائنس تھی بھی ابھی اس دور میں کہ معلوم ہوتا تھا ہر چیز بالکل سرٹن ہے قطعی ہے یقینی ہے اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں لہذا وہ سائنٹیفک ریشنلزم پیدا ہوا جس کے بنا پر موجزات کا انکار کر دیا موجدہ کیا ہے موجدہ حقیقت میں اس شے کا نام ہے کہ مادے میں جو صفات اللہ نے رکھی ہیں اس کی ودیت کرنا ہے اس کی ذاتی نہیں ہے لیکن جب تک اللہ چاہتا ہے وہ پر برقرار رہتی ہیں جب چاہے اللہ جس سے چاہے اس کی صفت کو سلو کر لے یہ کوئی دائم اور قائم صفات نہیں ہے آگ میں جلانے کی صفت اللہ نے رکھی ہے جب چاہے گا اس سے مستفت احراق جو ہے جلانے کی صفت اس کو کر لے کا آگ نہیں جلائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا اللہ کا حکم ہوا یا کونی بردم و سلام ابراہیم پانی کی صفت ہے کہ وہ اپنی سطح کو برقرار رکھتا ہے لیکن یہ صفت اللہ نے پیدا کی ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی صفت پیدا کر کے اب عاجز ہو گیا اس کے ہاتھ بند گئے کہ اب میں کیا کروں میں تو پانی میں یہ صفت رکھ چکا ہوں اب یہ تو لا انفق ہے اس سے غیر منفق صفت ہے لہٰذا میرے لیے کوئی راستہ نہیں رہا نہیں وہ الاک کل شی قدیر ہے یہ ساری صفات جو دی ہے جس کو بھی دی ہے یہ در حقیقت اس کی ادا کردہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اور جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی وسایا جو ہے جو اپنے بیٹے کو انہوں نے وصیت کی اس میں یہ الفاظ بھی ہے کہ لا فائل فی حقیقت ولا ملا حقیقت میں کوئی شے فائل ہے ہی نہیں فائل حقیقی تو صرف اللہ ہے نظر آتا ہے ہم کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں ہم کہاں کر رہے ہیں جیسے کہ ہمارے متکلمین نے کہا ہے کہ ہم اپنے اعمال کے خالق نہیں ہیں کاسب ہیں ارادہ ہم ضرور کرتے ہیں لیکن وہ عمل ہوتا ہے قدرت خداوندی سے لہذا اعمال کا خالق اللہ ہے کاسب ہم ہمیں اپنی اپنی نیت کے اعتبار سے ہم نے بھلائی یا برائی کما لی ہے تو اس اعتبار سے کوئی مؤثر حقیقی نہیں کوئی مو... فائل حقیقی نہیں سوا اللہ لافاف الحقیقت ولا مسر اللہ تو یہ ہے اصل وہ بات کہ جو ہمیں ماننی ہے اللہ تعالی نے چاہا اور پرندوں کی چونچوں اور ان کے پنجوں کے اندر جو چھوٹی چھوٹی کنکنیاں تھیں ان کے ذریعے سے ہاتھیوں کو ہلاک کر دیا پورے رشکر کو ہلاک کر دیا جب چاہے کرے یہ ہے در حقیقت وہ موجودہ خرط عادت اللہ تعالیٰ کے اختیار سے جب چاہے یہ جو نظام ہے جو یہ قوانین طبیہ ہیں فزیکل اور کیمیکل چینجز کے جو لاز ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے ساخت کر اور اس میں قدرت خدا کا ظہور ہو جائے گا قدرت خصوصی کا ظہور ہوگا اللہ کی مشیتیں خصوصی جو ہے وہ اسباب عادی جو ہیں عام جو قوانین ہیں ان کا پردہ چاک کر کے اللہ تعالی کی مشیت خصوصی قدرت خصوصی ظاہر ہو جائے گی اب چونکہ وہ دور آیا کہ نہیں صاحب پراپرٹیز آف دی میٹر تو وہ تو مستقل ہے علیحدہ ہونے والی نہیں ہے حقیقی ہے دائم و قائم ہے لہذا کیا کریں مصیبت پر پڑ گئی لہذا کسی نہ کسی طریقے سے آخر کوئی اس کی جو ہے کوئی توجہ تو دی تھی لہذا ان تمام چیزوں کی خالص طبیعی فزیکل توجیحات کی گئی یہ مد و جذر کا معاملہ تھا جب سمندر جو ہے وہ جزر پر تھا حضرت مسافی قوم کو لے کر نکل گئے جب فرعون آیا ہے وہ مد کی بات تھی اس لیے وہ ڈوب گئے مختلف تعبیرات مختلف چیزیں اسی طرح اور دوسرے حضرات نے بھی مولانا فراہی نے بھی سورت الفیل کی تعبیر جو کی در حقیقت اسی کی تعبیر ہے یہی اسی کی ایک مثال ہے اور میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ صرف سر سید احمد خان کا نہیں ہے یقیناً وہ امام کا درجہ رکھتے ہیں اس کے اندر اصل بانی اصل مؤسس وہی ہے بہت صاحب علم انسان تھے بڑے پختہ علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا شاہبد العزیز کے شاگردوں میں سے رہے محلہ اس اعتبار سے وہ کوئی آج کے دور کے ملکری نے سنت یا ملکری نے حدیث پر ان کو قیاس نہ کیجیے لیکن بہرحال ایک نقطۂ نظر کے اندر کجی پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان خشتے اول چولہے حد معیمار کا اٹاس ہو رہی دیوار کا لیکن یہ معاملہ صرف سر سید کا نہیں ہے یہ معاملہ جو ہے مولانا فرائی کا بھی ہے درجے کا فرق رہ گیا مولانا سنا اللہ امرسری صاحب کا بھی ہے پہلے حدیث کٹر لیکن یہ کہ وہ بھی حضرت ابراہیم کا جو واقعہ ہے کہ رب عرین ایک ایسا توحجیل موت جو سورہ بقرہ میں آیا ہے آیت القرسی کے اگلے بعد اس کے بعد والے رکوع میں اس کی توجیہ انہوں نے خالص تبھی انداز میں کی کہ بس وہ ہلا لیا تھا ان کو جانوروں کو ان کو کوئی قتل نہیں کیا انہیں ذبح نہیں کیا ان کے ٹکڑے نہیں کیے بس ہلا کر جو ہے ایک ایک جانور کو ایک ایک پہاڑی پر چھوڑا ہے پھر پکارا تو آ گئے اب یہ کون سا خاص مشاہدہ تھا جو حضرت ابراہیم کو کرایا گیا یہ تو ہر بٹیر باز جو ہے وہ اس کو جانتا ہے کہ وہ اپنے بٹیر کو سداتا ہے پھر سیٹی بجاتا ہے بٹیرا جاتا ہے یہ در حقیقت وہی ہے جو توجیحات کرنی پڑی ہے لوگوں کو صرف اس وجہ سے کہ وہ جو چھاپ مٹیریلزم کی آئی اور اس کا جو روب اور اس کا جو غلبہ ہوا ہے اس نے در حقیقت ان تمام معاملات کے اندر ایک ایسی ذہنیت پیدا کر دی کہ جو خرق عادت ہے جو ووجزات ہیں ان کی بھی کوئی ایسی تعویل کی جائے سائنٹفک اس کی ایکسپلینیشن ہو کہ جو ان قوانینِ طبیعہ کے اندر اندر اس کی توجہ کر دیں اور ہمیں اس سے باہر نکلنا نہ پڑے تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے اصل مسئلہ ابھی جو ہے اس بحث کا مادہ پرستی جو اس دور کا سب سے عام شرک ہے سب سے وسیع شرک ہے شاید ہم میں سے کوئی بھی اس شرک سے بچا ہوا نہ ہو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اس درجے عام شرک ہے اور یہی ہے اصل بات کہ اس دور کے شرک کو پہچانیے وہ دور جو پچھلا تھا اس کے جو شرک تھے آج قبروں کو پوجنے والے کم رہ گئے عوام الناس ہیں جو ہلا ہیں لیکن یہ کہ مادے کے پجاری تو ہم سب ہیں اس اعتبار سے ابھی اس بحث کا یہ حصہ جو ہے باقی رہ گیا ہے لیکن اسے میں بغلی نشست کے لیے ملتوی کر رہا ہوں اقول و قول ہاذہ مصطفر اللہ علیم بلس المسلمین امن مسلمان